کہ اللہ کی مقرر کی ہوئی میاد ضرور آ کر رہے گی اور وہی ہے جو ہر بات سنتا ہر چیز جانتا ہے اور جو شخص بھی ہمارے راستے میں محنت اٹھاتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے محنت اٹھاتا ہے یقینا اللہ تمام دنیا جہان کے لوگوں سے بے نیاز ہے نو اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں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 کمی اللَّهِ مل فِتْنَةً جافت نت بل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 وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَایَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَایَاہُمْ مِنْ شَيْءٍ اِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے انہوں نے ایمان والوں سے کہا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 انما تعبدون من دون الله اوفانا وتخلقون افكا ان الذین تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له اليه ترجعون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 اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی رکھوالا ہے اور نہ کوئی مددگار فوبی آتی الا سو میروحمتی ولا اک لہ بن علی اور جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا اور اس سے جاں ملنے کا انکار کیا ہے وہ میری رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں اور ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُ قُتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَن جَاهُ اللَّهُ مِنَ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 وکل متحد مدت بنکیات می ملکی مچیخ بابوک بابو بابوں م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 اور تمہارا ٹھکانہ دو ہوگا اور تمہیں کسی بھی طرح کے مددگار میسر نہیں ہوں گے تو اللہ عزیز الحکی پھر لوت ان پر ایمان لائے اور ابراہیم نے کہا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 املت نو ن سیر تو نف ندی کم کم کباب قل کو مین سی کیا تم مردوں کے پاس جاتے ہو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 مفسد لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرمائیے ابراہیم بل مشرا کالو کالو ان مہل کو اہل ہے دل قریا ان کی نو وال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 اور زمین میں فساد پھیلاتے مت پھیرو بہ پھر ہوا یہ کہ ان لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا چنانچہ زلزلے نے ان کو آ پکڑا اور وہ اپنے گھر میں اوندے پڑے رہ گئے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 ان کے اعمال کو ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا کر انہیں راہ راس سے روک دیا تھا حالانکہ وہ سوج بوجھ کے لوگ تھے وقارون وفرعون وهامان ولقد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 فمنهم من, عليه حاصبا ومنهم من, أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا بِهِ نل بہن من خل وَمَا من اور کو ماہ اگلین کن کر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 خود اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے مسل الزینت تخلوم اولیا ک مسل کبوتی تخلت بی تک وہ ان تل بی تنگ لو لوک نو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 وَلَا احلک بل بلتی احس نو لین مو مہوم وکو لو ابندی الئی نو اض کم ولا نو الا ہوں کم وحید نو لہ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 و کلک زلتا تین ملک مین بھی ولا ایمین و مجھ بیاتی نلک فیرو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 اور ہماری آیتوں کا انکار صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو ظالم ہیں انا کال الاَ اور یہ لوگ کہتے ہیں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 میرا مخی کو تم یہ تم سے آزاد کی جلدی مچا رہے ہیں اور یقیناً جہنم کافروں کو گھیرے میں لے لے گی یوم یو العذاب من بو ومن اور جل مکول میں ما تم تعملون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 میری زمین بہت وسیع ہے لہذا خالص میری عبادت کرو نفس الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ہر متنفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے پھر ہماری ہی طرف تم سب کو واپس لایا جائے گا دین آمَنُوا عامل الصَّالِحَاتِ لنو بوئ ان منل جنتی اوف لنو بوئ ان منل جنتی او فجری مل تحتی ہل اندین اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو ہم ضرور جنت کے ایسے بالا خانوں میں آباد کریں گے جن کے نیچے نہرے بہتی ہوں گی جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے بہترین اجر ہے ان عمل کرنے والوں کا جنہوں نے صبر سے کام لیا اور جو اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں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 ریسک میں کشادگی کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے یقینا اللہ ہر چیز کا مکمل علم رکھتا ہے وا ان سالتہم ان نزل من السماء ان فاحیا به الارض من بعد موتھا یقولون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 جن بلی مین اب چل ہی اکفرو بھلا کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے ان کے شہر کو ایک پور امن ہرم بنا دیا ہے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 لنا اور جن لوگوں نے ہماری خاطر کوشش کی ہے ہم انہیں ضرور بز اپنے راستوں پر پہنچائیں گے اور یقیناً اللہ نیکی کرنے والے